السّلام ورحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <mucho> صفیم صحمر کے تمام سامی صاحب کو السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں درخت نمبر 677 سو ستہتر ابلک تین ہے اور 677 شروع سابی کے دروس اور 319 سو فتح میں اوراج فتح میں ہم لوگ جو ہے سمقر نمبر 20 یا ہو کے لغوی تشریح اس کے معنی میں ہے اس نے ایک درس کا لاؤنو کو دیا تھا اور اسے سلسلے میں امام فخردین راضی کی کتاب لوامل بینات میں سے اس کے کچھ توضیح دیا تھا اور ابھی اسے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں مشایخ ترکت کے نظر میں اس اس مقدس کے معنی یعنی اسے الفتاح سے وہ لوگ کیا معنی لیتے ہیں اور فرماتے مشائق یعنی مشایخ ترکت کی نظر میں اس مقدس کے معنی کئی اولے ان میں سے ایک اولے یہ ہے مشہور خود کو مجھے پسند ہے ہوئی ہے الفتح وہ ذات پاک کی جس نے مومنوں کے دلوں کو اپنی معرفت سے کھول دیا فتح فتح کھولنے کے معنی میں تو یہاں پر فرماتے ہیں اللہ اللہ کے رسم الحسن میں سے جب ہے تو وہ ذات پاک کی جس نے مومنوں کے دلوں کو اپنی معرفت سے کھول دیا اور گناہ کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے دو دروازے یعنی ممنوں کے لیے جو ہے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے کھول دیا اور گناہ کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیا الفتہ درخت کے بزرگ اس الفتح کی یہ توجہ دیتے ہیں نمبر دو وکیل خوشباس نے کہا فتح وہ ذات پاک ہے جو تمہاری مشکلات اور شدائد میں مدد فرماتا ہے فتح مشکلات اور شدائد میں پریشانیوں میں ہاں جی بلاؤں میں آزمائشات میں تمہاری مدد فرماتا ہے اور اپنی مزید فضل تک پہنچا دیتا ہے یعنی ان انعامات تک پہنچا دیتا ہے جس کا بندہ مستحق نہیں ہے ہاں جس کا بندہ جو ہے مستحق نہیں ہے لیکن وہ ذات اپنے فضل احسان سے ان امان انعامات تک پہنچاتا ہے اور بندے کو ان, ان, ان انعامات سے نوازتا ہے تو یہ دوسرا قول ہو گیا ہاں جی تیسرا کیل یہ ہے واضح مشاعر نے کہا ہے وہ ذات ہے الفتح بعض نے کہا الفتہ وہ ذات ہے جو نفوذ کو توحیق دیتی ہے جو نحوظ کو توحیق کا دروازہ کھول دیتا ہے ممنوں کے نفوذ کو تحر نحوذ کو توحیق کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اسرار الٰی کے تحقیق کا دروازہ کھول دیتا ہے فتح فتح کھولنے سے تو مراد ہے جو نفوظ کو توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لے اور اسرار الہی کے تحقیق کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس کے حقائق سے بندہ آشنا ہو جاتی ہے اور وکیل اب دوسرے بعض نے فرمایا جو ہے بعض مشاعر نے کہا الفتح وہ زیادہ پاک ہے جو اپنی نعمتوں کو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں روکتا یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے ہاں جی اللہ فتح قلعۂ بادمشاہ نکال فتح وہ ذات پاک ہے جو اپنی نعمتوں کو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں روکتا ہے اور نہ بندوں کی طرف سے ہاں جی یا بندوں کی طرف سے یاد کرنے میں بندوں کی طرف سے جو ہے ہاں جی اللہ کو یاد کرنے میں اللہ بندوں کی طرف سے اللہ کو یاد کرنے میں غفلت و کے كے باوجود اپنی رحمت سے معروم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کی طرف سے اللہ کو یاد کرنے میں غفلت و کے كے باوجود اپنی رحمت سے محروم کرتے ہیں یعنی معروم نہیں کرتے ہیں قلعہ ایک اور قول بزرگ نہیں ہے فرمایا ترکت ترقی الفتح وہ ذات ہے جس کا حکم حتمی یعنی الفتح وہ ذات ہے جس کا حکم حتمی یعنی ڈن اور فیصلے یقینی ہوتے ہیں الفتح وہ ذات ہے جس کے جو ہے حکم حتمی یعنی ڈن اور فیصلے یقینی ہوتے ہیں مشکوک نہیں ہوتے ہیں یقینی ڈن اور یہ چار پانچ معنی اس مقدس کے بارے میں تحریکت کے بزرگوں کو لکھا یہ کتاب لوام میں ماں بہرازی کی صفحہ نمبر دو سو انیس اور دو سو اٹھارہ پہ ہے اماں فرماتے اماں حضر البد منوں اس اسم اعظم الفتح سے بندے کا حصہ کیا ہے کیا بندہ جو ہے اس جسم سے کوئی فیس لے کے اس کو پھر کیا کرنے چاہیے اس کے کیا اندر تبدیلی ہونی چاہیے ماں حض العبد من ہو اس اسم سے بندے کا حصہ فمران فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں بندے کا حصہ احد میں یہ ہیں یشتحدہ حطا یف ہی من ابا بلغیبی والمکا فرماتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں ہاں جی دو چیزیں ہیں اللہ لا تعالیٰ کے متِم حضد العبدین ہوں بندے کا اسم بندے کا حصہ امرا دو جاد میں دیں گے یہ چاہیدہ بندہ اتنا کوشش کرے اس حتہ یافتہ یہاں تک یعنی سسم کو اتنا زیادہ حضور قلب سے توجہ سے پڑھتے رہیں یہاں تک کہ جو ہے یفتہ کل سعطین القلب حلہ اس کے دل پر بابن منا واب الغیبی اس کے دل پر جو ہے غیب کے دروازوں میں سے دروازہ المکاشفات اور کش و جھوت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہر لمحہ اس کے دل پر کھلتا چلا جائے یہ بندے کا ایک حصہ یہ ہے کہ قسم کے کثرت سے پڑنے سے بندے پر جو ہے کشپ اور غلم غیب کے دروازے کھلتے جائیں گے اللہ خاک نیسم اعظم سے بندے کے حصے میں سے دو چیزیں پہلا ایسا یہ کہ بندہ مسلسل کوشش کرتے رہیں یہاں تک کہ ہر ساعت اور لمحہ اس کے دل پر غیب اور کشف کے دروازے کھلتے رہیں آسانی دوسرا حصہ بندگی ایف تاک الساطن الباد اللہ ہے کہ وہ بندہ ہر لمحہ اللہ کے بندوں پر ابواب الخیرات خیرات بلمسلات ہر لمحہ وہ کوشش کرتے رہیں کہ اللہ کے بندوں کے لیے خیرات کا دروازہ کھولتے رہیں اور خوشیوں کا دروازہ وہ کام سے بندوں میں خوش بندوں کو خوشی پہنچائے مسالت پہنچائے یعنی حت الامکان اللہ کے بندوں کے لیے خیرات دروازے کھولتے چلیں خوشیوں کے دروازے کھولتے چلیں ان کی پریشانیاں دور کرتے چلیں یہ جو ہے اس سے مقدس کے بندے کہ جامع خوبصورت ہے دوسرا یہ بندہ پر توجہ کا ہے ہر ساتھ وہ لمہ اللہ کے بندوں کے اپنی طرف سے ہر قسم کی بلائی مسالات یعنی خوشیوں کے دروازے کھولتے رہے ہیں اللہ کے بندوں پر ہاں یعنی یہ بندہ جو ہر ساتہ اللہ کے بندوں پر اپنی طرف سے خدمت کے طور پر یعنی ہر قسم کے بلائی اور مسالات یعنی خوشیوں کے دروازے کھولتے رہیں تو یہ جو بندے کا جو حصہ ہے جو اس قسم کے حوالے سے کیا کتاب بینات کے صفحہ نمبر دو سو انیس میں مطلب یہ کہ بندے مومن کو چاہے کہ ہر لحظہ و لمحہ کوشش کرتے رہیں اس اس میں الف اللہ کی توضی میں بنداخی کے ذہن میں آئے وہ یہ ہے اس حز الافد کے حوالے سے بندے کا حصہ اسے سے تو ان دون ادوں کا توضیح مطلب یہ کہ بندہ مومن کو بندے مومن کو چاہیے کہ ہر لحظہ و لمحہ کوشش کرتے رہیں کہ اپنی طرف سے اللہ کے بندوں کے لئے کوئی نہ کوئی خیرات پہنچاتے رہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے فلم کی صورت میں کا طیرات کی صورت میں کچھ نہ رہی تو دعاؤں کی صورت میں ان کے بلائی کے خلوص سے دل سے دعا کریں پریشان لوگوں کے لیے مریضوں کے لیے مشکلات کے شکار لوگوں کے لیے اللہ سے عادی سے چشم پورنم ان کی مشکلات کے لیے دعا کریں یہ سب سے بڑی خدمت ہے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی خیرات پہنچاتے رہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے خوشیاں بانٹتے رہیں اور شام باندھتے رہیں اگر ایک اچھی بات کے ذریعے کیوں نہ ہو ایک معموم شکل یا پریشان حال کو اس کی پریشانی دور کرنے والی تسلی دینے والی باتیں کرتے رہیں یہ بھی خیرات اور صدقات میں سے ہیں اور اس میں الفتا سے بننے کا حصہ ہے حضرالبد منحظر سے یہ بڑے خوبصورت جو ہے یہ اس, اس مقدس کے بڑے فائدہ بندے کے لیے اللہ اس قربت کے بہت سے دروازے انسان عادی سے سے اسم کو پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ اپنی فکرم سے مشکل خیرات کے دروازے کھولتے رہیں آگے جو اسم کے خصوصات جو ہے کتاب ال راغت سے جو قرآن لغات کی تشریح ہے ہماری دعائیں ہیں کہ الفاظ زیادہ قرآن میں اصما اعظم تو زیادہ تر قرآن ہی کے اندر ہے وہیں سے لے ہے۔ تو اس میں جو الفتح کے معنیٰ کتاب محردات وہاں فرماتے الفتح کے معنی کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنے کے ہیں جو چیز کوئی چیز بند ہے کوئی پیچیدگی ہے فتح کے معنیٰ اس کو زائل کرنے کے ہیں کے معنی کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنے کے ہیں اور یہ ازالت دو خسم کر پیچیدگی کو دور کریں ایک وہ جو نظر آتی ہے کس چیز سے اس کی بندی سو کو جب آپ کریں گے تو ایک وہ جو نظر آتی ہے اور آنکھ سے درخ کر سکتی ہے جیسے کہفات چیل اباوی ہن جیسے دروازے کو کھولنا وکفات چیل دروازے کو کھولنا ولغل کی بند کرنا غلمتا اور سامان وغیرہ کا ہن لے دروازے بند کرنا کھولنا جیسے دروازے کو کھولنا تالا لگوانا ہاں جی تالا جو ہے تالا کھولنا اور تازہ کھولنا کسی بن چیز یا سامان کا کھولنا غلطی وال والمتا غلطی یعنی کسی بن چیز یا سامان کا کھولنا اتنا اللہ کہ یہ پول والا ماں فتح پران باغ میں جب انہوں نے اپنے سامان کھول دیے سورہ یوسف میں عطل یوسف کے بھائیوں نے جب آپ نے اس میں عط یوسف کے نہیں انہوں نے جو پیسہ دیا تھا سامان خریدنے کے لیے آپ نے وہ سامان بھی اپنے وہ پیسہ بھی آپ ان کے سامان میں ڈال کر نیچے ڈال کر ان کو واپس کیا تھا جب انہوں نے اپنے سامان باپ کے سامنے پہنچ کر کھولا غلط کے جو سیلے تھے بوجھ تھے تو اس میں سے جو انہوں نے جو سامان پیسہ دیا تھا وہ بھی وہ یوسف نے واپس بھیجا تھا اسی طرح اشارہ جب انہوں نے اپنے سامان کھولا اس میں فتح یعنی کھولنے کے معنی میں سامان کا جو ہے وہ چھلوں کا دانہ ہاں جی کے بند تھا کھولے رعایت ولو فتح نہ علیم باب من سما یہ پرنعایت بھی ہاں جی اور اگر ہم ان پر آسمان کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں تو یہ بھی اسی فتح کھولنے کے معنی میں ظاہری نظر آنے والا آسانی دوسرا وہ جو چشم بصیرت سے درخت کر سکتے ہیں ظاہر اور حواس سے درخت نہیں کر سکتے کا فات الحمد کسی کے پریشانی کے ہم کو دور کرنا ہم کو کھولنا ہم و غم کو کیا باب ازالت الغم فاطل ہم مت کسی بندے کا غم پریشان حال ہے اور کسی کو مثلاً کوئی مالی پریشانی تھا یا کوئی اور غم تھا اس کو آپ نے زائل کیا ہاں اس کی مدد کر کے ظاہر کیا اس کو حوصلہ دے کے ظائل کیا ساتھی باتیں کر کے ظائل کیا جیسے درکی سے ممکن ہو جیسے میں چشم بصرت سے نظر آنے والی درخت کرنے والی ہاں مشکلات پہ جت گیا جیسے کب فتح ہم ہو گیا وہ عزالت رغم فتح ہم یعنی غم آندوکھ و ظاہر کرنا ہاں اور اس یہ چشم بصرت سے نظر آتا ہے اور اس دوسری قسم کی کئی صورتیں ہیں آج ان میں سے ایک عمور دنیاوی ہے یہ فاتحل ہم جو جسم بسرت سے نظر آتے ہیں فرماتے ہیں اس کی قائد سنتے ہیں ایک کیا ہے عمور دنیا میں ان میں سے ایک وہ جو امور دنیا سے تعلق رکھتا ہے جیسے کوئی غم جسے اللہ جو ہے کر دیتا ہے بندے سے اور اور, اور جو ہے فرج دیتا ہے اور غم سے نکال دیتا ہے اور فقر جسے اللہ تعالی جو ہے مال دے کر دور کر دیتا ہے اور اس جیسی جیسے پرانی آیتیں قلما نسو معذو کے روی فتح نالم اوا جب انہوں نے ہاں جی یعنی علی گفار نے ہماری نسیاتوں کو بلا دیا تو ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے ہاں جی کھول دیے اے وسا یعنی ہر چیز میں غصہ دیا ایمان میں نیز آیت اللہ فتح علیم برکات من سما اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے تو ہم ضرور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے یعنی ہر طرح کی برکتیں نازل کرتے اور خیرات ان کی طرف رخ کرتے بسانی دوسرا یہ کہ فتح المستغل من العلوم اس کا دوسرا کے دوسرے وجہ کھولنے کا درکار معنیوی چیزوں کا فتح المستقل من العلوم یعنی علوم کے ان دروازوں کا کھل جانا جو پہلے بند تھے بندے کے لیے آپ کے اس قول کی منن جناج جی فلاں الفتح من العلم باول مغلق یعنی فلاں شخص کے لیے علم کا ایک بند دروازہ کھل گئے ہاں جی بقول اور اللہ کے قلّا فتح نہ لگا فتح المبینہ سرعین فتح میں بے ہم نے آپ کو فتح مبین واضح و آشکار فتح عطا کیا وکیل آبادی زائد میں جو ہے فتح فتح سے مراد جو ایک قول کے مطابق فتح مکہ ہے وکیلا ایک اور قول یہ بھی ہے کہ زائد میں فتح نہ سے مراد وہ علوم و ہدایات کے دروازے ہیں جو کہ جو کے جو ہے ثواب اور مقام محمود تک پہنچانے کا مسئلہ بنا ہے آپ کے لیے جو کہ گناہوں کی معاشر کا ثواب بنا جو ہے البتہ اس آیت میں ضم مراد کیا ہے مختلف تباصرے ایک تو گناہ ہی ہیں لیکن اس صورت میں یہ ہے یہ والد ہوتے ہیں کہ آپ تو معصوم ہیں تو تفصیر و توضیح یہ کیا ہے کہ حسنات الاورا سیات المخالبین والی بات ہے رسول اللہ کے لیے اپنے حساب سے گناہ یہاں ہماری جیسے گناہ مراد نہیں ہے مفسرین نے فرمایا یہاں گناہ سے مراد جو ہے گناہ سے یہاں گناہ اور بھی مراد نہیں ہے بلکہ کخار فتح مکہ کے پہلے آپ کے بارے میں جو بد گویاں کرتے تھے اور الزامات لگاتے تھے کہ آپ کا مقصد کشور کشائی ہے جنگ کے ذریعے سے اپنے مخالفین سے انتخاب جوئی ہی وغیرہ ہیں اس طرح کے الزامات کو اللہ نے جو ہے اللہ نے فتح مکہ کے ذریعے دور کر لیا کیونکہ آپ نے فتح مکہ فتح آپ نے جو ہے مکہ کرنے کے بعد فتح کرنے کے بعد تمام مکہ والوں کو معاف کر کے ثابت کر دیا کہ آپ کی جہاد نہ انتقام کے لے نہ کشور کو کش شاعری کے لے جی بلکہ جو ہے انسانیت کی فلاح کے لے انسانیت سے او کے سے و ہدایت رائے راست پر لانے کے لیے پھر آپ نے مکہ میں قیام نہیں کیا بلکہ پھر مدنہ واپس تحریر لائی اگر آپ کا سلطنت معاشر تھا تو مکہ میں ہی رہ کے وہاں پر قبضہ جما کے تو فتح مکہ کے ذریعے سے یہ تمام الزامات دور اور زائل کئے گئے ہاں جی اور خود ہلکا اور باقیہ ان شاء آگے جو ہے اس کی مزید لغبی توضیح ہے وہ انشاءاللہ آنے والے درختوں میں کریں گے